صاحلہ ارشد النّ محمدن ابد ہو اور رسول ہُو صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کے قواعد کے بارے میں ہم نے پہلا قاعدہ یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی صفات ہیں ان میں کسی لحاظ سے کوئی نقص نہیں ہے دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ صفات کا باب زیادہ وسیع ہے اسماس سے اللہ کے ہر صفت سے نام نہیں بنتا لیکن ہر نام میں اللہ کی صفات موجود ہیں مثلا اللہ تبارہ کا مطالعہ آتا ہے حلی اندرون اللہ یاتیاہ مغل فیض و لعلی من اللہ آتا ہے اب آتا کا اسم فائل بنتا ہے آتی تو آتی کا اللہ کا نام تو نہیں ہے نا اس لیے اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات موجود ہیں لیکن اللہ کی صفات سے نام نہیں بنتے نام صرف وہ بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نام خود رکھے آج تیسرا قاعدہ صفات کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک ہیں ثبوتی اور ایک ہیں سلبی ثبوتی سلبی کا کیا مطلب ہے اللہ تبارہ کا وطالہ کی جو صفات ہے کہ اللہ میں یہ چیز ہے اور یہ کہ اللہ میں یہ چیز نہیں ہے مثلا اللہ بھولتا نہیں اللہ کو نیند نہیں آتی یہ شلبی صفات ہے جس میں نہیں نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی یہ اللہ کی کسی ہے نا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے یہ ثبوتی ہیں ثابت ہوتی ہیں وہ نفی والی ہیں نفی والی کو شلبی بولتے ہیں سمجھ آ گئی تو ایک صفات ہے اثبات والی ایک ہے نفی والی مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ کا علم ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ کا چہرہ اللہ کے ہاتھ ہیں یہ ساری کی ساری صفات ثبوتی ہیں اس بات والی ہیں اور اس کے دلائل بے شمار ہیں اللّہ فرماتے یا یو الذین آمن عامن اللّہ رسول ہی اور کتاب اللہدنزل علیٰ رسول ہی اور کتاب قبل ومن یکفر القبل عمّ اقفر اللہ و آخر فقب اللہ ولال بعیدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جو نہیں لاتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ ایک ہے یہ بھی درست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جو کتاب و میں ثابت ہیں وہ ماننی پڑے گی تب اللہ پر ایمان درست ہوگا اگر آپ نہیں مانتے تو اللہ پر ایمان آپ کا درست نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے ہوگا جو وہ فرماتے ہیں وہ سب درست ہے اور اس کو ماننا چاہیے تو اس حساب سے یہ اس باتی اور شلبی دو قسم کی صفات ہیں تو اللہ کی صفات وہ ہیں جو اللہ خود بیان کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتا دے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نہ بتائیں وہ ہم اللہ تعالی کی طرف نہ منسوب کر سکتے ہیں نہ نفی کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز جو صفت ثابت نہ ہو جو صفت ثابت نہ ہو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت اللہ کی نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے کیونکہ جہاں اللہ خاموش ہے وہاں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی ہم کہیں یہ کہ اللہ کی صفت نہیں ہے ہو سکتا ہو ہم کہیں ہے ہو سکتا نہ ہو تو جو ثابت شدہ ہیں وہ مانو جن کی نفی آ گئی اس کی نفی کرو اور جن کا نفی اور اثبات نہ ہو وہاں پر خاموشی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں نفی والی اس بات والی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ان میں ہر قسم کا کمال موجود ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ثابت ہے اللہ حی القیوم ہے نا اللہ کے لیے حیات ثابت ہے تو رب الجلال میں کمال درجے کی حیات ہے وہ تو لدی لایمود تو یہاں لا يموت یہ صفت سلبی ہے کہ وہ کبھی فوت نہیں ہوگا اور حی یہ صفت ایجابی ہے لا يموت کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کمال درجے کی حیات کا مالک ہے ہئی کا مانا ہے کہ وہ کبھی فوت نہیں ہوگا تو اس بات والی صفات میں اس کی ضد اور اس کے عکس کی نفی ہوتی ہے اس بات والی صفات میں اس کی زد کی نفی ہوتی ہے اللہ ہی ہے اس کا مطلب کبھی نہیں فوت ہوگا کمال درجے کی حیات ہے تو اس کے مقابلے میں جو سلبی ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰیٰ نے اپنے آپ سے جن کی نفی کی جیسے لا لایموت موت کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ سے حی القیوم لاتاسنت ولا نوم اور ادھر کہا لا لایموت تو نیند کو حدیث میں موت کہا گیا بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فلام فسہین موتی ہا ولۃ لم تمت فی منا اللہ تعالیٰ موت میں اور نیند میں روحوں کو فوت کر دیتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو نیند میں بھی روحیں چلی جاتی ہیں اور موت پر بھی روحیں چلی جاتی ہیں نیند میں فوراً واپس آ جاتی ہیں اور موت میں مرنے کے بعد کیا بد والے واپس آئیں گی ٹھیک ہے یا قبر میں تو نیند موت کی بہن ہوئی اور جو اونگ ہے وہ نیند کی بہن ہوئی اونگ میں انسان بیٹھا بھی ہوتا ہے اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور وہ جھول رہا ہوتا ہے تو ربعۃ الجلال علیہ کرام نے سو فیصد موت کی بھی نفی کی متوقع اللہ لا موت اور جو اس سے تھوڑی حالت تھی نیند اس کی بھی نفی کی لاتاخد حسینت اللہ نعم اور جو اس سے بھی ہلکے درجے کی مد یا غفلت تھی اس کی بھی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کہیں گے اس کو موت کی نفی ہے نوم کی نفی ہے جہل کی نفی ہے اللہ تعالیٰ نسیان کی نفی ہے عماکان ربو کا نسی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ لا علم نہیں ہے لا یا عزوب و رب کا میں مسکال عزر رہتی پھر سماوات ہی والا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک ذرہ برابر چیز بھی اوجل نہیں تو یہ سلبی ہوئی اس باتی ہوئی ثبوتی ہوئی یا شلبی ہوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی اوجل نہیں سلبی ہوئی تو اس کا معنی اس کے الٹ کا کمال اس کا الٹ کیا ہے علم اللہ تعالیٰ کا اور وہ کمال درجے کا علم ربیعت الجلال کا ہے تو اس لیے کہ صرف نفی کرنا اور اس کے الٹ کا ضد کا کمال ثابت نہ کرنا یہ مذمت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے مذمت مثلا میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں میرے بیٹے بہت نیک ہیں فلم نہیں دیکھتے تو فلم نہیں دیکھتے کا الٹ کیا ہے قرآن پڑھتے ہیں مثلا حدیث پڑھتے ہیں اور یہ کہ دیکھ سکتے ہیں مگر نہیں دیکھتے تو یہ تو ہوئی کمال کی بات کہ یہ قرآن دیکھتے ہیں یہ حدیث دیکھتے ہیں اور فلم نہیں دیکھتے اگر میں کسی اندھے کے بارے میں کہوں نبینے کے بارے میں کہ بھائی بہت شریف آدمی ہے فلم نہیں دیکھتا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ فلم نہیں دیکھتا تو اس کا ضد وہ بھی تو نہیں دیکھتا نا تو یہ کوئی خوبی کی بات نہ ہوئی آگے سمجھ آپ کو اس میں بری چیز کی نفی ہے مگر اس کے ضد کا کمال ثابت نہیں ہوتا بری چیز کی نفی ثابت ہوتی ہے مگر اس کی الٹ کمال ثابت نہیں ہوتا اس لیے نابینے کا فلم نہ دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وفات نہیں ہوگی تو اس کا الٹ کیا ہے کہ اللہ میں کمال حیات ہے اگر یہ کمال حیات نہ ثابت کرو تو صرف موت کا نہ آنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہرا ہے یہ گانے نہیں سنتا ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بہت نیک ہے گانے نہیں سنتا تو اس کے ضد کی کمال کیا ہے قرآن سنتا ہے حدیث سنتا ہے تقاریب سنتا ہے اور اگر یہ ہو کہ یہ بہرا ہے اور گانے نہیں سنتا تو مطلب اس کے الٹ کا کمال بھی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ کمال کوئی نہیں رہے وہ وہ صفت کی نفی اس کے فائدے میں نہیں جاتی آگے سمجھ اس لیے شاعر کہتے ہیں کوبۃ اللہ درون ذمتن ولا صحبت تخردلی یہ <سؤال> صبا ملاقات کا شعر ہے شاعر اپنی قوم کی مذمت کرتا ہے کہتا ہے یہ چھوٹا سا قبیلہ ہے نہ تو کسی معاہدے کی غداری کرتا ہے اور نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنے کے ہیں ہی نہیں یہ بہت ہی نکمے کمزور نہتے کچھ نہیں کر سکتے بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ ظلم نہیں کرتا اور وعدہ کی غداری نہیں کرتا معاہدے کی مطلب یہ کہ یہ کچھ کرنے کے ہیں نہیں جہلیت کے زمانے میں ظلم کرنے والا بہادر سمجھا جاتا تھا جو معاہدے کی پرواہ نہ کرے کون پرواہ نہیں کرتا جس کو پتا ہے کہ یہ دشمن میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتے میں نہیں مانتا ان کے معاہدے کو جو ہوتا ہے کر لو تم سے مطلب میں بہادر ہوں تو یہ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب بزدل ہے تو ان کی مذمت کرنے کے لیے کہتا ہے سلبی صفات ان میں بیان کرتا ہے کیونکہ اس کا ضد کا کمال ثابت نہیں کر سکتا ہو اس طرح کہتا ہے ولا کن قومی ولا کن نہ قومی و ان قانوی عدد لئی سومن شرفیشن یہ آپ کے ہماسے کا شعر ہے تو کہتا ہے میری قوم جو ہے نا وہ اگرچہ بڑے و نصب والی ہے لیکن جنگ ونگ کرنا یہ چھوٹی موٹی جنگ بھی وہ کرنے کے قابل نہیں ہے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ سلبی صفت ہے اس کا کمال یہ کہ وہ بڑی بڑی جنگیں لڑتے ہیں یہ بھی اسابت نہیں کرنا چاہتا تو یہ ان کی مذمت ہو رہی ہے تو اللہ تبارک کا وطالعہ کی سلبی صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو وفات نہیں ہوتی اللہ جاہ میں جہالت نہیں اللہ میں نسیان نہیں اور اللہ تعالیٰ عاجز نہیں اس کی دلیل کیا ہے آیت القرسی میں کیا ہے لا یا ادما اللہ تعالیٰ کو بوجل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ عاجز نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کی دلیل کیا ہے وہ مسا نام ملغوب ومہ مسانہ مل لغوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تو یہ سب نفی کی صفات ہیں ان کا جو الٹ ہے ان کا جو ضد ہے اس کا جو عکس ہے اس کا کمال ثابت کرنا مثلا اللہ تعالیٰ کو موت وفات نہیں تو اس کا کمال کیا ہے اس کا عکس کا کمال کیا ہے کمال کی زندگی ہے اللہ میں نیند نہیں آتی تو کمال کی نشات ہے اللہ میں اللہ میں جہر نہیں تو کمال کا علم ہے اللہ تعالی بھولتا نہیں تو کمال یاد ہے اللہ تعالی میں اللہ تبارک تعالیٰ عاجز نہیں تو کمال قوت ہے اللہ تعالی میں اللہ تعالی تھکتا نہیں تو کمال درجے کی قوت ہے رب اللہ میں تو یہ سب جو سلبی صفات ہیں ان کو ان کی نفی کا فائدہ ہی تب ہے جب اس کے ضد کا کمال ثابت کیا جائے اللہ تعالیٰ میں یہاں تک سمجھ آ گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا قاعدہ یا اس کی کوئی دلائل ہیں تو مود و مربو کا آحدن اللہ ظلم نہیں کرتا تو کمال عدل ہے ربۃ اللہ علیہ کرام میں ماں کان اللہ علیہ جزماوات ولافل اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں تو اللہ میں کمال قوت ہے ان حکنہ اسی لیے اسی آیت کے آخر میں فرمایا انکنہ علیمن قدیرہ میں قدرت ہے یعنی جب عجز کی نفی کی کہ اللہ عجز نہیں تو اس کے مقابلے میں ان کے کمال قوت کو بیان کیا رب اللہ علیہ علیہ نے اگلا قاعدہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ جو ہیں وہ مدھ اور کمال کی صفات ہیں اور جتنی صفات زیادہ ہوں گی اتنا ہی موصوف کا کمال زیادہ ثابت ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات زیادہ ہوں گی اتنا ہی ربعت الجلال کا کمال زیادہ ثابت ہوگا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی والی صفات چند یہ جو میں نے عرض کی ہیں تھوڑی سی بیان کی ہیں اور اس بات والی بہت زیادہ بیان کی ہیں کیونکہ اس بات والی سے اللہ تعالیٰ کا کمال زیادہ ثابت ہوتا ہے جو نفی والی صفات ہیں وہ مثلاً لئی سکم صرحی شعیع ساتھ ہی اس کے زد کا کمال ثابت کر دیا وہ ہوسمی البصیر لم یا کلو کف ان عہد اللہ کا کوئی ہم سار نہیں وہ ایک ہے ان داول الرحمٰن والدین عماءم بغیلرحمن عطاخ والدین اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ وحدانیت والی ذات ہے ایک ذات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یا تو سلبی صفات اس وقت بیان کی ہیں جو لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے وہ سمجھتے تھے اللہ کا شریک ہے اللہ کی بیٹ اللہ کی بیوی ہے اللہ کا بیٹا ہے تو ان کی نفی ان کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلبی صفات بیان کی ہیں یا وہاں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہودیوں نے خاص طور سے نقص ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بناتے ہوئے تھک گیا اللہ فرماتے ہما خلق کر سماوا جو اللہ عمابین اور فرمایا وال خلق کر سماوا جو اللہ عمابین ہما, ہما فیصت ایامن وََ مایا مثن ایسی بات نہیں ہم نے چھ دنوں میں زمین و آسمان بنائے تھے اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اگلا قاعدہ پانچواں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی دو قسمیں ہیں ذاتیہ اور فیلیا ذاتیہ اور فیلیا ڈرائیور کی ڈرائیونگ یہ اس کی فیلی ہے یا ذاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ ڈرائیور یہ ہمارا ڈرائیور ہے تو یہ اس کی صفت جو ہے یہ فیلی ہے ذاتی ہے فیلی ہے ذاتی کیا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ بول سکتا ہے یہ سن سکتا ہے یہ اس کی ذاتی صفات ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے تو یہ اس کی ذاتی ہے یہ فیلی ہے یہ فیلی صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثبوتی صفات ہیں وہ یا ذاتی ہیں یا فیلی ہیں اس میں ذاتی جو ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر وقت متصف رہتا ہے اللہ عذاب دے سکتا ہے اللہ جنت دے سکتا ہے یہ اس کی فیلی ہیں اللہ دیکھ سکتا ہے ذاتی ہیں سمجھا بات کی تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں علم ہے قدرت ہے سما بسر ہے عزت ہے حکمت ہے یہ تو اللہ سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ بول نہ سکتا ہو کلام لیکن کلام ذاتی بھی ہے فعلی بھی ہے ایک ہے کہ میں بول سکتا ہوں اور ایک ہے کہ میں بولتا ہوں سمجھے ہے نا آپ سب بول سکتے ہیں لیکن خاموش ہیں تو یہ صفت آپ میں ذاتی موجود ہے فیلی موجود نہیں ہے میں بول بھی سکتا ہوں بول بھی رہا ہوں تو یہ میری صفا صفت ذاتی بھی ہے اور فیلی بھی ہے سننا آپ کی ذاتی صفت ہے اور اس وقت فیلی بھی ہے آپ سن رہے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اور جو فیلی صفات ہیں وہ جب اللہ چاہے ان صفات سے متصف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما نما امرو ادا ارادہ شیئن اینکول اللہ ماذا کون فیا کون اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کون تو وہ ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کون جب وہ چاہتا ہے کون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کون کہنا یہ کیا ہے صفت کلام اور یہ کون سی صفت ہے پھیلی تو اللہ تعال جب چاہے کون کہتا ہے یہ قرآن بولتا ہے تو جب چاہے کہا تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کی فیلی صفات اس کی مشیت کتابیں ہیں جب چاہتا ہے کرتا ہے آپ کی پھیلی صفات آپ کی مشیت کتابیں ہیں آپ جب چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن اس وقت آپ مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے انسان بس کا جیل میں چلا جاتا ہے اللہ محفوظ رکھ تو وہ چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا لیکن ربعۃ دل الجل علام وہ ایسی ذات ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے کرتا اور کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ اس کی ذاتی صفات ہیں اور کرتا ہے یہ اس کی فعلی صفات ہے وہ بات شاہ اون اللہ شاہ اللہ اللہ کن علم الحکیم تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارادے ہمارے افعال ہمارے کردار بھی اس کی مشیت کے تابع ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجبور نہیں کرتا تو یہ ہم نے پانچ قاعدے اب مکمل کر لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے